الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوقن عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مضل له يضلله فلا هادية له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عن اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم قل إن هدى الله والهدى فله يعبد ملة إبراهيم وما كان من المسلمين والذي جاءكم من بعدكم من جاءكم من من العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احل لغنم لساني يفقهوا قولي موسمان بھائی اور دوستو ایک آیت میں نے پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے کہ تو یہود نصارہ کو یہودی الیسائی کو خوش نہیں کر سکتا حتی کہ جب تک اس کے مذہب کو قبول کر کے اس کے طریقے کو اختیار کر کے اس کی ملت میں شامل نہ ہو جائے قومیت جو ہے وہ رنگ زبان نسل علاقہ اس پر بھی بنیادوں کی ہو سکتی ہے اور ملت جو ہے خالص نظریاتی چیز ہے جدا چیز ہے اور ملت جداش قوم ہے جدا ملت ہے ملی نظریہ جدا ہے قومی نظریہ جدا, جدا ہے جداج نے کہا ہے خلط ناکم کروں کا مجھے اللہ تم شوبہ تمہیں ایک مرد ایک اور سم نے پیدا کیا پھر میں ہم نے شوب ہے زندگی کے بنا دیے اور قبیلے بنا دیے اس بات کے لیے تھا کہ دوسرے کو پہچان سکو انتظامی امور کے لیے یہ بات ہے تو قومیت اور چیز ہے اور ملت اور چیز ہے ملت خالص طور پر نظریاتی چیز ہے اس میں جائے تو رنگ بھو نسل لڑاکا سارے گم ہو جاتے ہیں اقبال نے جو کہا ہے کہ مطالعہ رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ پانی رہے باقی نتو رانی نئی رانی تو ملت اداسر ہے اور اسلام جو ہے علیہ السلام کے زمانے سے ملت ہے اور آدم السلام کے زمانے سے زمین پر جاندار نظریہ دوکوں میں ہی ہے جو ہے مسلمان ہے علیہ السلام سے مسلمان چلی آ رہی ہے اور ایک کفار کی ہے ایسا ہے حضور صلی اللہ عسن کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ان کو راضی نہیں کر سکتا عیسائیوں کو یہودیوں کو حتٰ کہ جب تک تو ان کے دین کو قبول کر کے ان کی ملت میں گم نہ ہو جائے ہدایت کے آنے کے بعد خواہشات نفسانی کی پیروی کرے تو بہت بڑا ظالم ہوگا جب ہدایت آ گئی اور ہدایت کے اصول بیان ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے کہ ان کے اس کے بعد خواہشات نفسانی کی پیروی کرے تو ایک بار بہت بڑا ظلم ہوگا پہلے کو انسان کے دوسرے انسان کے تعلقات جو ہیں وہ چار قسم کے شریعت نے بیان کیے ہیں ایک کو مواخات کہا گیا ہے مواخات موالات مواص معاملات مدارات مواخات مواص موالات, موالات مدارات معاملات یہ پانچ لفظ میں نے لیے ان پانچ لفظوں میں, میں جو ہے تو مواخات موالات جو ہے تو یہ ایک ہی چیز ہے مواخات موالات ایک ہی چیز ہے مواسات مدارات اور معاملات معاملات اس کو کہتے ہیں کہ کسی کام کے لیے آپ نے کافر مزدور رکھ لیا اور کوئی چیز اتنے اشد ضرورت زندگی کی کوئی مل نہیں رہی تھی کافر سے خرید لی کیسی جگہ تھی کہ کانور کیسی زمین تھی کانور اور بیچنے کا کوئی دینی نقصان نہیں ہو رہا تھا تو اگر بیچ دی کانور کی زمین خرید لی پراپرٹی خرید لی زمین اور پراپرٹی تو مسلمان کو ہر وقت خریدنی چاہیے یہ سب بالکل بےزت ہونے کے آلات ہو جائے تو اس وقت اگر بیچے آدمی تو یہ ادا بات ہے ورنہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جائیداد اور پراپرٹی کو مسلمان بیچ نہیں سکتا کیوں کہ تیری میری جائیداد نہیں ہے اسلام کی جائیداد ہے یہ مکان میرا اور آپ کا بعد میں پہلے شام کہ مسلمانوں کے نار میں میں اپنے دوست سے ملنے گیا ڈاکٹر صاحب سے بہت بڑا خاندان بڑے بڑے افسر اس میں بڑا کاروبار ان کا مکان ان کا آٹھ مرلے کا اس میں تین چار خاندان رہ رہے ہیں تو ایسے میں ہم دکھایا گیا اللہ کے بند یہ کوئی بڑا مکان بنا ہوا آپ اتنے چھوٹے مکان میں رہست ڈاکٹر صاحب بڑی مشہور سے آٹھ مرلے زمین ہمیں یہاں ملی ہے کہ یہاں کہہ لیتے شیٹ زمین نہیں بھائی سنیوں میں ہو بڑی مشکل سے ہم نے آٹھ مرلے خریدے اس میں جگہ بنائی ہے تو بڑے ہوشیار ہیں تو یہ تو معاملات یہ ہے جو میں نے بیان کر دیے کوئی آپ نے کافر کو نوکر رکھ لیا کوئی ایسی چیز تھی جو زندگی شدید ضرورت تھی اس کے بغیر کام نہیں چلتا وہ کافر سے خرید رہی وہیں اور ملتی نہیں ہے آج بھی ایسی جائیداد تھی جس کا بیچنے کا کوئی نقصان نہیں تھا اسلام کو عام مفادات کو وہ اپنے بیچ دی کابر کی جائیداد خریدین ان کی ان تعلقات کو کہتے ہیں معاملات معاملات کابر کے ساتھ جائز ہیں او صورت میں کہ جب سہ اس ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو چنانچہ جب انیس سو تیس چالیس کے قریب فلسطین کی زمین یہودیوں نے خریدنے شروع کی تو اس بات کے وہاں کے سجید الرحمان نے کہا کہ آپ کا زمینہ یہودی پر بیچنا ناجائز ہے تو اتنی تو مہمیں ہوئی اتنی لہدیں ہوئی باتیں ہوئی کہ ان لوگوں نے جانور کو ایک فتح لکھا مصر کو اور ایک فتو دیوبند کو لکھا کہ ہمارا زمینہ کو بیچنا جائز ہے کہ ناجائز ہے یا میزر والوں نے سادہ جو خرید و فروخت کو سہولت کے تحت فیصلہ لکھ کر دے دیا کہ کابڑ کی چیز خرید سکتے ہو اپنی چیز اس پر بیچ سکتے ہو دیوبند والوں نے سارے ہندوستان کے سیدھا شیدا علماء کو بلا کر اس پر میٹنگ کی اور مولانا عشرف علی خانوی صاحب سرپرست ہے دیوبند کے انہوں نے سارے نامی درائی مفتیوں کو شاگردوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یہ فتو آیا ہوا ہے فلسطین کا کہ ہم زمینیں یودی پر بیچ سکتے ہیں, نہیں بیش سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے علماء بڑے حیران کاغذ یہ تھا ایک سادہ سمس لیا ہے کہاں کی چیز خرید سکتے ہو اس پر چیز بیچ سکتے ہو نے کہا نہیں سادہ نہیں ہے نہیں اس میں ایک بات ہے میں یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ ہاں زمین خریدتے خریدتے کل یہودی نے اس بات کا دعوی کر لیا کہ یہ ہماری ریاست ہے تو پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا اس کا خطرہ ضرور ہے انہوں نے خطرے کے کہ پیش نظر ہماری طرف سے یہ فتوا لکھو کہ ان کا یہودی پر زمین بھیجتا ناجائز ہے اور باقاعدہ دیوبند کا فتوا لکھا گیا بھیجا گیا وہ جو ہے احمداب فتوا کی تیسری جلد میں ابھی بھی وہ فتوا لکھا ہوا پڑا ہے ریکارڈ میں کتاب ہے بلاد الفتابہ کسی جلد میں لکھا وہ پڑھا ہے لیکن ارب جو ہے تو اپنے عرب قومیت امید کی وجہ سے انہوں نے عربوں کا فتو مانا مصریوں کا اور ہم ہندی اور اردو سپیکنگ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ ان کے فتو کو نظر انداز کر دیا دیوبند دیوبند کی سرسارا تقریبات میں میں دیوبند کے اسٹیل پر بیٹھا ہوا تھا سنسا سیم ہندوستان میں اور دوستان کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ تعالی کے تعلق والے بندے گرے ہیں مولانا ابلسی صاحب صرف عالم نہیں تھے بلکہ بھگت کے کتب تھے اس میں مصر کے اور سعودی عرب کے اور شام کے اور لبنان کے اور جزائر کے ٹیورس کے ساری دنیا اسلام کے عرب جمع تھے تو میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ،, اللہ کا فضل ہے اسلام کی تشریح اور تفہیم میں ان اسلام کے سمجھنے میں اس کی تشریح میں ہم یہاں کے لوگ دنیا کے کسی کے محتاج نہیں ہیں وہ تعریف جب لوگوں نے کہا اور ہم اس پر بہت خوش ہوئے عربوں نے کھڑے الفاظ میں کہا کہ اللہ کے فضل سے قرآن کی تشریح میں حدیث کی تشریح میں ہم لوگ جو ہیں آپ کے محتاج نہیں ہیں اور آگے جو کے اہل میں جن کو علمی کتابوں کے بارے میں پتا ہے کہ مولانا نور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کی فیض الباری اور مولانا ذخیرہ صاحب کی لامد دوراری ایسی کتابیں ہیں کہ ساری دنیا عرب کی لماعت کے سامنے سے سار جو کر کھڑے ہیں امن شاہ کشمیری صاحب کو تم نے نہیں دیکھا مولانا ذخیرہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ بیرو سے معذور سے انسے نبے میں ویل پر ان کو لا رہے تھے سن. اور روئی کاٹ کے کپڑوں کے سادہ سا چھوتی اس کپڑے کے اندر روئی بھر کر یہ ہندوستان میں ایک طریقہ ہے بنانے کا اور اس کا چوگا پہنے تھے سردیوں میں اور اس پر جگہ جگہ ان میں پیوند لگائے ہوئے تھے لیکن جب اس ویل چیئر بس نبی حرکت کر رہی تھی تو ساری دنیا ربا جو تھے وہ سرنگون ہو رہے تھے اس کو ہم نے خود دیکھا تو میں دوبند کے سیری نگر اس بار کو کہا کہ دین کی تشریح و تفہیم میں ہم یہاں کے لوگ کسی کے محتاج نہیں خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ مضمون یہ کیا تھا معاملات تو پرسین والوں نے مصروں کا فتوا لے لیا ہندوستان والوں کا فتوا نہیں لیا ٹھیک اس کے دس بارہ سال پندرہ سال بعد سن چھپن میں جب یہودی ریاست کے اعلان ہوا تو مصر کے مفتی نے کہا کہ کاش اگر یہ عالم زندہ ہوتا تو میں اس کی زیارت کے لیے سامنے جاتا اب میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی قبر کی زیارت پہ ضرور جاؤں گا تو اس کو اتنا فہم تھا فتوا دینے میں اتنی سمجھ اس کو بتاؤں تعداد میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ ترکی کے لوگوں نے ساری اسلامی اقدار کو پامال کیا اس بات کی کوشش میں کہ ہمیں یورپی برادری میں شامل کر دیا جائے تاکہ یورپ کے معاشی معاشی فوائد اور یورپ کے کی معاشی ترقی سے ہم فائدہ اٹھائے لگنے ایک بات رہ گئی کرو کرتے تو شاید ہو جاتا کہ اب عورتوں کو ننگا کر کے سڑکوں پھراتے تو شاید کر لیتے لیکن سنا ہے کہ اس پر بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ یوروپی عیسائی اس بات کو لیے ہوئے ہیں جو قرآن نے کہی ہے ولندر کا لن سارا ملت ہوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی اور عیسائی کو خوش نہیں کر سکتا راضی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ جب تک تو اس کے دین کو قبول کر کے اس کی ملت میں گم نہ ہو جائے اس وقت یہ راضی ہوگا باقی بات آپ سے کہ اس وقت کمزم چھا گیا تھا روس پر اور روس پر اسلامی ریاست میں قبضہ کی تھی تو جو مسلمانوں سے کمسٹ ہوئے تھے ان کو انہوں نے کاغذوں میں شہری درجہ نمبر دو لکھا ہوا تھا یعنی پھر بھی ان پر ایسے نہیں کرتے تھے کہ یہ اصلی کمونسٹ نہیں ہے یہ کنورٹڈ کمونسٹ ہے یہ مسلمان سے تبدیل ہو کر ہوئے ہوئے ہیں اور افغانستان میں جب پہلی فوجیں بھیجی ان میں تو ان لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ یہ, یہ, یہ جتنا جلدی ختم ہو جائے کنورٹڈ اتنا اچھا ہے کہ ان کی تعداد کم ہو یہ اصلی نہیں ہے اور جبری جب بھیج رہے تھے ایک خاندان کے ایک نوجوان لڑکے کو جب بھیجا جا رہا تھا تو سارے پریشان تھے اس کی دادی نے اسے کہا کہ اس کو میرے پاس طرف بلاؤ اس نے کہا کہ دیکھے جب تم وہاں چلے گئے تو میں تمہیں ایک جملہ سکھا دیتی جب تم پر بہت سخت کرائسس آ گئے وہاں پر تو اس جملے کو بولنا تھا تو اس نے کوشش کرا کے کافی وقت لگا کے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دیا اس طرح اسی پڑھتے ہیں اسے سیکھ لیا یہ لڑکا جب آیا ہے یہ باقاعدہ اخبار میں رپورٹرڈ کیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک لائبریری میں گراؤں تو میں ان کو تاریخیں بتا سکتا ہوں نکال کے آپ کو ثبوت میں پیش بھی کر سکتے ہیں جہاں جنگ میں ایسی جگہ آئی کہ جہاں یہ لڑکا ہے افغان مجاہد کے سامنے بالکل فیس ٹو فیس آگیا گیا اور اس کو اندازہ ہوا کہ اب یہ مجھے مار رہا ہے قتل کر رہا ہے مجھے چھوڑ نہیں رہا تو اس لڑکے نے ہاتھ اٹھا کر وہ جو جملہ سے دادی سے سیکھا تھا وہ اس پڑھ لیا بعض خواہان ج بندوق نیچے کر لی اور اس کو ساتھ لے کر لیا ہے یہ لڑکا پھر آیا ہے اسلام آباد میں داخل ہوا ہے مدرسے میں پڑھا ہے فارغ و عالم ہوا ہے پھر روسی سفیر نے سے رابطہ کیا ہے لے جانے کی کوشش کی ہے نہیں کیا ہے وہ یہ باقاعدہ سارا میں اخبار سے پڑھا ہوا سنا رہا ہوں کیونکہ ہماری عمر بحال خود تاریخ بن جاتا ہے تو یہ باتیں یہاں تک نسلوں میں یہ جراثیم باقی رہتے ہیں امرتے نہیں ہیں تو اس لیے اگر ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہم جو ہے عیسائیوں کی رسمیں رسمہ طریقے اختیار کرتے کرتے ان کو خوش کر لیں گے اور وہ ہمیں اپنے برابر کر لیں گے کبھی نہیں کیا ہم ہندوں کی رسمیں جو ہے ان کو اختیار کریں گے اور اس سے ہمارے درمیان یکجہتی ہو جائے گی اور تعلقات اچھے ہو جائیں گے وہ جنگ مجھے دارہ ختم ہو جائے گی سارا پاکستان ان کے قدموں میں ڈال دو تب بھی نہیں ہوں گے یہ میں آپ سے بات کہوں تجربے کی بات کہوں سارے ہندوستان کو سارے پاکستان کو تشریح میں خربوزے کی کاشیں بنا کر اور یہ عبادت پیش کر دو اور اس کو لے کر ہندو بنیاں جو ہڑپ کر جائے اور اس کی آٹڑیاں جب تو ٹٹی بن جائے گا تب بھی تجھے معاف نہیں کریں گے اس بات کو یہ فقیر تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہے اور یہ ایک ہندو بننے کے ساتھ نہیں ہے یہ سارے کفر کے ساتھ ہے کیونکہ اس جگہ کا کو بھی نظریے پر کفر اسلام کا کمپروبائز نہیں ہو سکتا وہ آپ کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور اگر تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہے اور اس خوش فہمی کی کہ گولی کھاتے کھاتے نیند کے جھونکے تجھے لگنے لگ گئے ہیں تو اس بات کا انتظار کر کہ تو پکے ہوئے پھل کی طرح دشمن کی جھولی میں گرنے کو تیار ہے آم آم کی عمر کے لوگوں کو ہماری عمر کے لوگوں کی بات تلخ لگا کرتی ہے تو جس وقت ہم نے کہا ہوا تھا وہ بات جب وجود میں آ جاتی ہے اور کامت جب سارے وسائل پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اس کو پیچھے سے لاتے ہیں مار کے مزدور کسان بنا کر اس کو دھکے دیتا ہے اور اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ او ہو ایک بڑا بڑھا آدمی جو بڑھ کے مار رہا تھا وہ یہ بات کہہ رہا تھا یہ بات کہہ رہا تھا ہم اس وقت سمجھ نہیں پا رہے تھے ہمیشہ بیوقوف آدمی جو ہے یہ تھیوریٹیکل ڈسکشن پر نہیں سمجھا کرتا یہ پریکٹیکل ڈیماسٹریشن پر سمجھا کرتا ہے وہ جب ڈیمانسٹریشن کے اوپر جب ہوتی ہے جب خود اس کے اوپر عملی حالات آتے ہیں نا جی جب وہ خود پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا ایک حصہ بنتا ہے جب اس پر ہو رہی ہوتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے جس وقت ٹیبو سلطان کا آخری مار کا پٹم کے اس کے اپنے قلعے پر ہوا ہے اور اس کو امیر صادر کو کہا ہوا تھا کہ جس وقت بالکل آخری, آخری وقت ہو جائے تو اس وقت تو اعلان کر دینا کہ فوجی تنخواہ لینے کے لیے آ جائیں جب فوجی تنخواہ لینے کے لیے مورچوں سے ہٹیں گے تو ہم اس وقت جو تو قلعے پر حملہ کر کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اسے اعلان کیا تنخواہ کا یہاں سے کہ انگریز فوج اسی اکیلے کے دروازہ توڑ کر دیواریں پھلان کر داخل ہو گئی تو دو واقعات بڑے عجیب ہیں ایک ٹیپو سلطان کا جنرل ان ایک ویٹ خود ٹیپو سلطان خود ان کہتا ہے کہ میں آخر میں گھر میں معصور ہو گیا وہاں سے مجھے میں لڑ رہا تھا وہاں سے فائرنگ کر رہا تھا کہ لڑ تو میں رہا تھا لیکن ایک نظر میری میدان پر تھی اور ایک نظر جب میں گھر پر دیکھتا پیچھے میری مسلمان بیوی اور مجھے بس اندازہ تھا کہ اب آدھا گھنٹہ ہے گھنٹہ ہے اتنا ہی وقت ہے اب کہتے وہ اپنی مسلمان بیوی کے احساس جو ہے مجھے وہ کھائے جا رہا تھا کہ جہاں تک کہ ایک گولی آئی اور بیوی میری کو لگی اور اس نے جام میں شہادت نوش کیا اور میں نے ایک چادر اس کے اوپر ڈال کر اللہ کا شکر ادا کیا میں نے کہا بس آپ یعنی علی آپ کی فار آپ تو ایک جان ہیں بس اس کو لڑاتے لڑاتے لڑاتے, لڑاتے جہاں تک اس وقت کوئی دم نہ رہا تو پھر جائے گی کیا ایسے جان لی پھر یہ ایجنٹ اور یہ تو گریب ہوتے ہیں سلطان سے کہا کے تھار ڈال دو اور سولہ کا کر دو تمہیں آداب کر دیں گے ان سے کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گیت کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اور یہ بات جب اس نے گئی تو یہ جملہ تاریخ میں ریکارڈ ہو کر رہ گیا اور جان دی اس نے اور جس وقت لاشوں کو اوپر سے ہٹاتے ہٹاتے اس کی لاش نکال رہے تھے تو اوپر والی لاش ہٹائی تو اس کی مونچھ جو دبی ہوئی تھی اٹھی ایسے اوپر کو تو باغی انگریز اس کو دیکھ کر اس کی لاش سے بھی نڈر رہے تھے پھر جب دیکھا کہ نہیں زندہ نہیں ہے پھر آئے اس کے پاس تو جب دیکھا تو اس کے تلوار جو اتنی مجبوری سے پکڑی ہوئی تھی تو اس کا نکالنا مشکل ہو رہا تھا اقبال نے سے نہیں کہا تجھے اس قوم نے پالا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوشے محبت میں آگوش محبت میں کو ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا تب یہ نوجوان مسلم تصور بھی کیا تو وہ کیا گردوں ہے جس کا تو ٹوٹا ہوا تارا اور علم کو خطاب کریں کسی کہا مگر وہ علم کے موسی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک آرزیش ہے نئی دنیا کے آئی نے مسلم سے کوئی چارہ یہ دنیا کا قانون ہے کبھی حکومت کس کے پاس ہوگی کس کے پاس ہوگی حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک آرزیش ہے نئی دنیا کے آئی نے مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتاب میں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یوروپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پر علم کی موتی جس کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد نے ساری دنیا پر فرما روائی کی اور ان کو بھی اگر دیکھیں تو ان کو یوروپ سنبھال کر ان کو چھاپ رہا ہے ان کو شائع کر رہا ہے اس وقت اقبال کے دور میں بہت زیادہ احتیاط کا دور تھا کہ ہماری کتابیں جسے یوروپ سے شاعری جرمنی سے شائع ہو رہی تھی اور ہمارے یہاں کوئی بندوبست نہیں تھا غلامی کا جہاں تک حال ہو گیا تھا سب کی, کی سے شروع کیا یہودی کو, کو خوش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کھچو اس کے دین کو قبول کر کے اس کی ملت میں گم نہ ہو جائے اور جب تیرے پاس ہدایت آ گئی اس کے بعد تو تم خواہش نفسیات نفسانی کی پیروی کرے تو میں بہت بڑا ظالم ہو تو یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے جو کہا کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب یہ کار نہیں کرنا یہ امت کو سنانا ہوتا ہے کہ ایسا اگر تم نے کر لیا تو کہ یہ انجام یہ انتائج ہوں گے ہر لحاظ سے آپ نے پیروں پر کھڑا ہونا ہوتا ہے کیا معیشت کیا اسلحہ کیا علم کیا سائنس کیا ٹیکنالوجی کیا عقیدہ کیا عمل کیا فلسفہ کیا ادب کیا شعر و شاعری ہر چیز میں اپنا تشخص قائم کرنا ہوتا ہے اپنی چیز اپنی رکھنی ہوتی ہے اور اس کو دوسرے سے علیحدہ رکھنا ہوتا ہے کابر سے خاص طور سے علیحدہ رکھنا ہوتا ہے تب کہیں جا کر زندگی گزارنے کے قابل ہوگا اور نہ مکھی مچھر کی طرح اور خس و خشاک کی طرح نہ مرشان بٹنے کے آلات ہو جائیں گے اللہ تو بار سلام لکھ دوں فی کتابیں